بات میں نے آپ کو بتائی تھی کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا آخری غزبہ تبوک اور جہاد یوں تو سارا ہی امتحان اور آزمائش ہوتا ہے مگر یہ غزوہ غزوہ تبوک صحیح معنوں میں آزمائش اور امتحان تھا اہل ایمان کے لیے اور شرمندگی ندامت خسران اور رسوائی تھی منافقین کے لیے اللہ شاہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفاداروں کو جان ساروں کو اور آپ پر جان نچھاور کرنے والوں کو اس میں سرخرو اور معزز کیا جو لوگ اسلام کے لبادے میں منافق تھے اللہ صلی اللہ شاہ رخ نے ان کے نفاق کو پشتصبان کیا ان کے لیے وہ رسوائی اور فضیحت بنی جن لوگوں نے اس موقع پر چونکہ اس میں جنگ کی نوبت تو آئی نہیں اس جنگ میں اس لیے یہ امتحان جو آیا وہ اپنے آپ کو پیش کرنے کا اور مال کے ذریعے سے جہاد کی مدد کرنے کا یہ امتحان تھی کیونکہ میدان کارزار تو اس میں سجا نہیں لیکن یہ ضرور تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ اس عسرت کے وقت میں جس کو قرآن نے بھی سات اسرت کہا ہے اس عسرت کے وقت کے اندر مدد کریں اسلام کی اور مومنین مخلصین جو ہیں وہ سم اطاعت کا یعنی بات سن کر اس پر عمل کرنے کا مظاہرہ کریں اور اس طرح میں نے بتایا تھا کہ آزمائش اس لیے بڑی تھی کہ گرمی بہت سخت تھی معاشی حالات بہت زیادہ خراب تھے قرآن پاک نے اس غزوہ کے متعلق جو تفصیلات ہیں وہ بہت اہمیت کے ساتھ بیان کی اور منافقین کے بہانوں کو بھی ذکر کیا قرآن اس کا ذکر ہوا پچھلے جمعے کے اندر یا تو انہوں نے کہا کہ گرمی یا مت نکلو تو اللہ تعالیٰ خود ان کے بہانوں کا جواب دیتے رہے اللہ نے کہا کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ گرمی ہے اور نہ نکلو ان کو بتائیں کہ جہنم کی گرمی اس سے کہیں زیادہ سخت ہے یا انہوں نے کہا کہ ہمارے فطرے کو مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے ان کو جواب دیا گیا کہ اللہ فرفت سخت ہوں فتنے میں تو تم لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انکار کر کے یا ان کے سامنے بہانہ بنا کر فتنے میں تو واقع ہو گئے اس سے تو اس کا خطرہ نہیں بلکہ اس میں تو لوگ پڑ گئے تو اس طریقے سے یہ اس غذبے کی طرف آپ کا جانا ہوا ایک حدیث اس موقف سے ایک اور مناسبت رخت تیر رشاد اپ کی نظر سے کبھی گزری ہو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کرم اللہ وجہ کو گھر والوں پیچھے بھیجا رکھ چھوڑا تھا، اپنے گھر کی کے لیے جس طرح ایک مرد کی ضرورت ہوتی ہے تو علی رضی اللہ تعالی کو اپنے پیچھے بھیجتے کہ وہ اہل و عیال کی خبر گیری کریں گے تو اور علی رضی اللہ تعالیٰ کو جب نے جب دیکھا کہ مدینہ کا ماحول تو اس طرح کا ہے کہ سارے ہی جانسار چلے گئے اور یہ پیچھے تو یا منافق بچ گئے جنہوں نے بہانے کیے تھے تو کہیں میرا شمار بھی ان میں نہ ہونے لگے تو وہ گئے پیچھے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کی طرف اور وہاں جا کر ان کو ملے تو آپ نے ان کو بتا انہوں نے کہا کہ یار رسول اللہ میں تو پیچھے ڈر گیا کہ پیچھے دوسرے منافق بچے مدینہ کے اندر تو مجھے بھی آپ نے چھوڑا پیچھے تو اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ انت منی بمنزلتی منزلتی ہارو نمین موسا کیا نہیں تم پیچھے ہی رہو کیا تمہارے لیے یہ بات باعث اطمینان نہیں ہے کہ تم جو ہو وہ میرے بات تم تمہاری حیثیت یا تمہارا تعلق یہ تھی وضاحت تھی اس کے اندر موجود تھی اور مسجد کی امامت کے لیے اور آپ نے باقاعدہ جو مدینہ کا والد علی کو صرف اہل و عیال کی خبرداری کے لیے خبر گیری کے لیے ان کی حفاظت کے لیے اسی موقع پر آپ نے دو تشکیلیں اور بھی فرمائی کہ آپ نے حضرت محمد ابن مسلمہ کو مدینہ کا گورنر اور والی مقرر کیا تو ظاہر بات ہے کہ مدینہ کی گورنری تو کہیں زیادہ بڑا بڑی خدمت تھی جو جس پر محمد ابن مسلمہ کو حضرت صبح کے اوپر کوتوال مقرر کیا مدینہ کا نکلتے ہوئے آپ نے اور عبداللہ ابن ام مختوم کو آپ نے اس موقع کے اوپر اپنی مسجد کا امام مقرر کیا مدینہ شریف کے اندر تو چار صحابہ کو حضور پیچھے چھوڑ کر گئے ایک کو مدینہ کا کوتوال مقرر کیا ایک کو مدینہ کا والی مقرر کیا ایک کو مس نبی کا امام مقرر کیا اور ایک کو اپنے گھر کے اہل ویال کی خبر گیری کے لیے اس لیے اور پھر یہ ان کی چونکہ وہ آگے تھے پیچھے سے اس خیال سے کہ یہ تو کہیں اصن ہو کہ ہم ان لوگوں میں متخلفین کہتے ہیں پیچھے رہ گئے تھے کہیں ان لوگوں میں نا شمار ہو جائے اس وجہ سے آپ نے فرمایا کہ ان تمینا کہ اے علی آپ کا میرے ساتھ تعلق کی نوعیت ویسی ہے جیسے کہ ہارون علیہ السلام کی نوعیت حضرت موسا علیہ السلام کے ساتھ تھی کہ وہ بھی ان کے چھوٹے بھائی تھے اگر جو چھوٹے تھے آتا ہے ہارون بڑے تھے لیکن بہرحال دونوں کے درمیان جو یہ رشتہ تھا تو یہ حدیث جو ہے یہ چونکہ سنی بھی ہوتی ہے تو یہ اسی تبوک کے موقع کی ہے باقی جب وہاں پہنچے اور کافی وقت تک آپ نے وہاں قیام کیا تقریباً بیس روز آپ نے تبوک کے اندر قیام کیا اور اس بیس روزہ قیام میں جن کی, جن کی کے مقابلے کے لیے آئے تھے تو وہ لوگ آئے نہیں سامنے اس لیے یہاں سے پہ لیکن اس کا فائدہ یہ ہوا کہ آس پاس تبوک کے آس پاس دور دور تک جو بہت بڑے بڑے قبائل تھے وہ مسلمانوں کے اس لشکر جرار کو جو تیس ہزار صحابہ پر مشتمل تھا اس کو دیکھ کر بہت مرغوب اور بڑے متاثر ہوئے اور بغیر جنگ کے وہ سارے علاقے جو ہیں وہ اسلام کے گود کے اندر آ اور وہاں سے آپ نے مختلف چھوٹی چھوٹی مہمیں اور بھی روانہ فرمائی ایک مہم اپنے حضرت خالد ابن ولید کو, کو تقریباً چار سو ساڑھے چار سو, سو سواروں دستہ دیا اور دعمد الجندل ایک جگہ ہے وہیں تبوک کے قریب تھی وہاں کا ایک فرما روا تھا جو ہرقل کی طرف سے ہی تھا کیسر کی طرف سے تو آپ نے خالد ابن ولید سے کہا کہ جاؤ اس کے پیچھے اور اس کو عقیدر نام تھا اس کا کہ وہ تمہیں شکار کرتا ہوا ملے گا اور اس کو تم کوشش کرو کہ زندہ گرفتار کر کے لے آؤ اس حکمران اگر وہ انکار کر دے تو پھر اس کو قتل کر دینا آنے سے انکار کر دے تو حد خالد ولید فرماتے کہ مجھے حضور نے کہا کہ تمہیں وہ شکار کرتا ہوا ملے گا تو میں جب گیا تو مجھے پتا چلا کہ اس حکمران کا جو علاقہ ہے وہ قلعہ بند علاقہ ہے قلعے کے اندر وہ ہے قلع کے دروازہ بند اور رات کا وقت اور یہ اب اس کی فصیل پر اوپر کہیں اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا گانا سن رہا تھا اس گانا چل رہا تھا وہاں پر گلونڈیاں گانا گا رہی تھی تو خالد ابن ولید جیسے وہاں پہنچے تو ان سے پہلے ایک عجیب واقعہ رونما وہ کہ ایک نیل گائے جنگل سے نکل کر آئی اور اس نے آ کر دروازے کو آ کر ٹکر ماری اس نے اوپر سے دیکھ لیا کہ ادھر نیل گائے آئی ہے تو اس نے ایک دم وہاں سے اٹھا اور اس حصے کے میں جا کر اس کا شکار کرتا ہوں حضور نے کہا تھا تمہیں وہ شکار کرتا ہوا ملے گا تو اس نے جیسے ہی نیل گائے نے اس کو ٹکر ماری دروازے کو تو وہ اپنی فصیل سے نیچے آیا دروازہ کھلوایا اور کہا کہ میں اس نیل جو ٹکر مار کر گئی ہے, بھاگی ہے میں اس کو شکار کر کے, کے, کے ساڑھے چار سو ساتھیوں کے ساتھ موجود تھے اور جیسے ہی وہ باہر نکلا تو اس کو انہوں نے جو ہے وہ پیچھے دوڑے اس کے اس کا بھائی تھا اس سے مقابلہ کیا وہ تو مارا گیا اور عقیدت پکڑا گیا خالد ابن بلید نے کہا کہ اگر تم میرے ساتھ میں تو پناہ دے سکتا ہوں اور اگر تم میرے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلنے کے لیے تیار ہو جائے ٹھیک ہے میں جانے کو تیار ہوں زندہ اگر بجا مارا جاؤں تو آپ اس کے پاس حضور کے پاس لے کر آئے اور اس نے پھر بہت بڑی غنیمت کے اوپر اس میں دو ہزار اونٹ اور کوئی آٹھ سو گھوڑے اور 400 زرہیں اور 400 نیزے یہ بہت بڑا سامان سمجھا جاتا تھا اس زمانے کے اندر اس پر جو اس نے صلہ کی اس غزوہ سے جب اپ واپس ا رہے تھے تو ایک اور واقعہ جو اپ حضرات نے سنا آو ہوگا اور وہ ہے مسجد ضرار والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين و ارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل إِنْ إِلَّ وَاللَّهُ إِنْ مدیرہ بن سے کوئی ایک گھنٹہ پہلے دی آوان ایک جگہ ہے. وہاں جب آپ پہنچے تو یہاں آپ کو اللہ تارا نے اس بات کی خبر دی کہ منافقین نے ایک مسجد بنائی اور یہ اس لیے بری تھی کہ یہاں بیٹھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے خلاف مشورے ہو سکے تو یہ آپ کے جانے سے پہلے بری تھی مدینہ شریف سے بھی آپ تبوک کے لیے روانہ نہیں ہوئے تھے تو یہ بری تھی یہ لوگ آئے آپ کے پاس اور آپ سے کہا کہ ہم نے معذوروں اور بیماروں کے لیے ایک مسجد بنائی ہے جھوٹ بولا اور چونکہ معذور اور بیمار مسجد نبوی تک نہیں آ سکتے سفر فاصلہ زیادہ ہے تو ہم نے ان کے لیے وہاں مسجد بنائی ہے اگر آپ ایک دفعہ تشریف لے آئیں اور اس مسجد میں ایک نماز پڑھ لیں تاکہ وہ متبرک ہو جائے بابرکت ہو جائے تو آپ نے فرمایا کہ میں ابھی تبوک جا رہا ہوں تبوک سے واپسی پر دیکھیں گے واپس آ کر تو جب آپ تبوک سے واپس آ رہے تھے تو اس, وہ جگہ رستے کے اندر آنی تھی تو آپ نے اس موقع پر یہ آئے تھے اور طریقے اللہ جل شاہ نے اس مسجد کی کا جو وہ تھا ان کی جو نیتیں تھیں اور ان کے جو مقاصد تھے اس کو اللہ پاک نے کھول دیے اور اللہ نے فرمایا کہ بلدی نے درارن جن لوگوں نے مسجد بنائی مسلمانوں کو زر پہنچانے کے لیے وہ کفرن وہ بین کا اور کفر کرنے کے لیے اور اہل ایمان کے اندر تفرقہ ڈالنے کے لیے اور قیامگاہ بنانے کے لیے اس شخص کے لیے وہ کو ٹھکانا بنائے اس جگہ کو اس شخص کے لیے لمن حارب اللہ من قبل جو اللہ اور اس کے رسول سے پہلے ہی برسر پیکار ہے جو لڑ رہا ہے ان کے ساتھ اور پھر کہا کہ وہ نہ ان اردنا ان لسنہ اور یہ لوگ قسمیں کھائیں گے آپ کے پاس آ کر کہ ہم نے یہ مسجد بڑی بھلائی کی نیت سے بنائی ہے اور اللہ یشد ان لکا بول اور اللہ پاک گواہی دیتا ہے کہ یہ لوگ جھوٹے یہ جو آپ کے پاس کس میں آ کر کھائیں گے اور پھر کہا کہ لات قمفی ابدا اے نبی آپ کبھی بھی اس مسجد میں کھڑے مت یعنی آپ کو بلایا تھا انہوں نے کہ آپ آئیں اور یہاں پر نماز پڑھیں اس مسجد میں ہوں البتہ آپ کہاں کھڑے ہو ہوں مسجد السالت تقوام اول یوم آپ کے کھڑے ہونے کی حقدار اور آپ کو زیبہ تو وہ مسجد ہے جس کی بنیاد پہلے ہی دن سے تقوے کے اوپر رکھی گئی تھی یعنی مسجد قبا مسجد القوام اول یوم وہ اس کی زیادہ حقدار ہے اور اس کی لائق ہے کہ آپ اس کے اندر جا کر کھڑے ہوں اس میں ایسے مرد ہیں ایسے جوان اور ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں ہیبو نیتحر و اللہ یوحب اور اللہ جہر پاک رہنے والوں کو پسند کرتا یہ جو قبیلہ تھا کبا کے پاس صحابہ تو ان چیزوں کو دیکھا کرتے تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ ان کی وصف بیان ہوا ہے قبا کی مسجد میں نماز پڑھنے والوں کا کیونکہ یہاں مسجد قبا مراد کفی ہی رجالب المتحرین یہ تحر تر ہے یہ لفظ عربیت کے اعتبار سے تہارت کی زیادہ بڑی کوشش اور اہمیت کی طرف اشارہ کر رہا ہے یہ تپاہر جب ایک درمیان میں آپ کو ایک تا بھی نظر آ رہی یہ پھر تو ہے یا تو صحابہ کو اس بات کی, کی... توہ لگی اور اس بات کا خیال آیا کہ ان لوگوں میں ایسی کیا خصوصیت ہے کہ اللہ ج نے ان کی تہارت کو خصوصیت کے ساتھ پسند فرمایا اور ان کی وجہ سے مسجد کو بھی یہ امتیاز اور اختصاص عطا فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے کہ چونکہ یہ پاکی والے اور طہارت والے لوگ اس مسجد کے اندر طہارت کا بہت زیادہ اہتمام کرنے والے لوگ اس مسجد میں کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کے لیے زیادہ حقدار یہ مسجد ہے تو صحابہ نے ان سے پوچھا کہ طہارت ایک بندہ نماز سے پہلے حاصل کرتا ہے اور ظاہر نماز پڑھنے والے طہارت کا اہتمام کرتے ہیں آپ لوگ کیا اہتمام کرتے ہیں اضافی جس کی قرآن نے تعریف کی آپ کی تو اس قبیلے کے لوگوں نے کہا کہ ہم اس کے لیے پانی کے استعمال کرنے سے پہلے خشک ڈھیلوں سے اس سنجا خشک کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم پانی استعمال کرتے ہیں یعنی اس میں پاکی کا حد درجہ خیال رکھتے ہیں اس کی وجہ سے اللہ جل شاہوں نے ان کی تعریف فرمائی ہے دوسری تفسیر میں یہ ہے کہ اس سے طہارت ظاہری اور طہارت جسمانی کے ساتھ ساتھ طہارت باطنی کی طرف اشارہ ہے کہ ان کے باطن بھی بڑے پاکیزہ ہیں آپ کے ساتھ محبت میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کے کے ساتھ ان کی وفاداری اور ان کا تعلق اور ان کا اسلام جو ہے وہ ہر قسم کے شک و شبے سے بارہ ہے قرآن نے اسی غزوہ کے ذکر کے اندر وَعَلَقْ فَلَافَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا کہہ کر ان تین صحابہ کا ذکر کیا ہے جو رہ کے تھے اور منافق نہیں تھے صحابہ تھے ان کا ذکر کیا اور ان الفاظ کے ساتھ اور پھر حدیث میں ان کا قصہ بڑی تفصیل کے ساتھ انسان ہے انسان سے غلطی ہو سکتی ہے اور جس کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے تو اللہ جل شاہوں نے اس کے لیے توبہ کا بھی کھلا کھلا ہوتا ہے ایک تو میں نے ذکر کیا تھا کہ حضرت بزر نخاری کا پہلے کہ وہ ان کا جو اونٹ تھا وہ بڑا کمزور اور پتلا تھا دبلا پتلا تھا تو انہوں نے اس خیال سے رکے تھے کہ تین چار پانچ دن اس اونٹ کو ذرا اچھا کھلا لیں گے خشک سالی تھی جانوروں کو کھانا چارہ نہیں مل رہا تھا خیال یہ تھا کہ جانور کو چار تین چار دن کھلا کر اس قابل کر دیا جائے کہ یہ سفر کر سکے اتنا لمبا تو جب انہوں نے تین چار دن اس کو کھلایا تو وہ اونٹ پر کوئی اثر نہیں پڑا جاتا اس کی صحت میں اتنی جلدی بحال نہیں ہوئی تو وہ اسی لاغر اونٹ کے اوپر اپنا سامان لادا اور وہ تو چل پڑے اور جا کر حضور نے دور سے دیکھا تنہا آ رہے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پہلے تو آپ نے فرمایا کل ابا ابو ذر ہو جائے اللہ کرے اللہ کرے کہ یہ ابو ذرا اور پھر فرمایا کہ ابو ذر اکیلا چلا آ رہا ہے اور یہ اکیلا ہی مرے گا اور اکیلا ہی اٹھایا جائے گا اور یہ ساری اس میں سے دوسری حصہ جو تنہا وفات کا ذکر ہے یہ بات بھی حضر بزر رضی اللہ تعالیٰ عثمان غنی کے زمانے میں مدینہ سے باہر چلے گئے تھے ربضہ ایک جگہ اور بالکل تنہائی کے اندر وہیں ان کا انتقال ہوا تھا اور ایسا ایسی تنہائی تھی کہ بیٹیاں تھیں صرف اور کوئی تجویز تکفیل کرنے والا بھی نہیں تھا یہ تو اتفاقاً اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ پرنکوفہ سے واپس آ رہے تھے مدینہ آ رہے تھے ان کی و... اس وقت وہ ربضہ پہنچے جس وقت حضرت بزرگ فاری پر مرد کی جان کنی کا عالم تھا جب وہ دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو ایک تو ان کا ذکر ہے ایک موجودہ تبرانی وغیرہ حدیثی کتابوں کے اندر ابو خیسما کا ذکر ہے جن کا ذکر میں نے پیچھے جمعے کے اندر کیا جو بات کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور بیویاں ساتھ تھیں اور چھڑکاؤ ہوا ہوا تھا اور سارا کچھ اور وہ بھی گئے اور جا ملے حضور نے ان کو بھی دور سے دیکھا جب پہچانا نہیں تھا صرف سوار نظر آ رہا تھا کسی نے کہا کہ ایک شخص آ رہا ہے تو آپ نے فرمایا تھا کن ابا خیتما کہ اے اللہ کرے کہ یہ ابا خیسما ہو اور وہی نکلے جب وہ قریبا ان حضر... یہ حضرات تو پیچھے نہیں رہے یہ تو جام ملے جا گا. جو تین حضرات نہیں جا سکے یہ تو لیٹ ہو گئے تھوڑی دیر سے پہنچے لیکن جا میرے لشکر میں جا کے شامل ہو گئے وہ مؤمنین, صالحین, صحابہ جو تین نہیں جا سکے ان میں سے ایک کلام کاب ابن مالک تھا. ایک ہلال ابن امیہ تھے اور ایک مرارہ ابن ربیع تھے رضی اللہ علیہ یہ تین حضرات صحیح بخاری کے اندر حضرت قعب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی جو روایت ہے وہ بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے انہوں نے اپنے رہنے کا خود قصہ ذکیا فرماتے ہیں کہ میں بالکل رہنے کے ارادے میں نہیں تھا اصل میں اسی طرح انسان سے ہوتا ہے بعض اوقات میں سفر کی تیاری کر رہا تھا اور میرا خیال یہ تھا کہ یہ تو سب لوگ نکلے ہیں بڑا لشکر ہے میں اکیلا ہوں میرے پاس سواری بھی ہے تو جب یہ لوگ اگر آگے چلے جائیں گے تو میں ایک دو دن کے بعد پیچھے سے نکلوں گا اور جا کر ان کو جا لوں گا پہنچ جاؤں گا ان تک اور کچھ اپنا سامان بھی مجھے برابر کرنا تھا تو کہتے ہیں کہ جب دو دن کا خیال تھا دو دن بعد پیچھے سے جانے کا تو وہ دو دن سے تین دن ہو گئے تین دن سے وہ چار دن ہو گئے تو میں نے پھر جو ویسے منظر پیچھے دیکھا مدینہ کا جب تین چار دن مجھے ہو گئے اور میں نہیں نکل سکا تو میں نے دیکھا کہ یا تو معذور ہے مدینہ میں یا بیمار ہے مدینہ میں لنگڑے لولے اور یا منافق ہے مدینہ میں پیچھے جو رہ گئے اہل ایمان تو سارے چلے گئے یا وہ تین چار لوگ مدینہ میں ہیں جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر بٹھایا کام دیے جن کو جس میں نے ذکر کیا کسی کو مدینہ کا والی بنایا کسی کو مسجد کا امام بنایا کسی کو کوتوال بنایا کسی کو گھر پہ چھوڑا یہ تو وہ جو جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں تشکیل پر چھوڑے گئے پیچھے نام لے کر چھوڑ یا تو یہ لوگ ان کو تو حضور چھوڑ کر گئے ہیں حکمن امر یا معذور اور بیمار اور یا منافق تو کہتے ہیں میں نے اپنے بارے میں سوچنے لگا کہ میرا شمار کن لوگوں میں سے میں تو معذور بھی نہیں ہوں حضور نے بھی نہیں چھوڑا منافق بھی نہیں ہوں تو کہتے ہیں کہ بس اس پر مجھے تکلیف بھی ہوتی تھی اور پھر نکلنے کا کر ارادہ کرتا اور پھر کوئی عذر پیش آ جاتا اور میرا نکل پاتا اور کہتے ہیں اسی آج کل آج نکلتا ہوں آ ایک لمحے کے لیے بیچ میں دل میں نہیں آیا کہ میں نہیں نکلوں گا لیکن اتنے میں وہ پندرہ بیس دن گزر گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لیا کہتے ہیں کہ اب جب آپ واپس آئے تو پھر لوگ جا رہے ہیں آپ کے پاس اور عذر پیش کر رہے ہیں اور جھوٹے عذر پیش کر رہے ہیں بہت سارے لوگ تو کہتے ہیں کہ میں نے سوچا ایک چیز میں نے سوچا کہ ایک غلطی تو مجھ سے ہوئی ہے اور وہ غلطی یہ ہے کہ میں نے میں نکلا نہیں اب میں دوسری غلطی نہیں کروں گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر کوئی جھوٹا عذر پیش کر یہ اس جرم کے اوپر بھی سخت جرم ہوگا تو کہتے ہیں کہ میں, میں نے سوچا میں جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدھا سیدھا بتا دوں گا تو خدمت میں حاضر ہوئے کہ خدا ہے کہ میں منافق نہیں اور میرے پاس کوئی عذر بھی نہیں بیمار بھی نہیں تھا میرا کو مسئلہ بھی نہیں تھا یہ بھی نہیں تھا کہ میرے پاس سواری نہ ہو بس مجھے آ, مجھ سے غلطی گئی میں آج کل نکلنے کے اس میں تھا خیال میں تھا میں نہیں نکل پایا تو کہتے میں نے جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تو آپ نے جواب نہیں ایراز کروایا منہ پھیر لیا تو کہتے ہیں کہ مجھے اتنا سخت وہ ہوا کہ کہیں میں اسلام سے تو نہیں نکل گیا تو میں نے کہا کہ رسول اللہ اگر میں کسی دنیا دار کے سامنے بیٹھا ہوتا کوئی بادشاہ ہوتا ہے کوئی اور ہوتا تو میں شاید کوئی ایسا بہانہ بنا لیتا کہ اس کا غصہ مجھ پر نہ ہوتا اس کے غصے سے میں نکل جایا لیکن یا رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں آپ کے سامنے میں اگر آج کوئی جھوٹ بول کر آپ کو راضی کر بھی لوں تو قیامت میں پکڑا جاؤں گا اللہ کے سامنے پکڑا جاؤں گا اگر آج دنیا کے اندر آپ کو جھوٹ بول کے راضی کر دوں گا قیامت کے دن اللہ پاک جب میری حقیقت کو کھولے گا تو اس دن کہیں میں آپ کو ناراض نہ کر دوں اپنے سے اس وجہ سے میں آپ سے صحیح صحیح بات بتاؤں گا اور مجھے اس سے امید ہے کہ آپ کی ناراضگی بھی ختم ہوگی اور اللہ تعالیٰ بھی مجھے معاف فرمائے گا میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے مجھ سے غلطی ہو گئی ہے مجھے معاف فرماتی تو آپ نے فرمایا کہ ابھی تم جاؤ اور تمہارے بارے میں اللہ جو فیصلہ کرے گا وہ تمہیں پتا چل جائے گا بتا دیا جائے لوگوں سے کہا کہ اس شخص نے سچ سچ کہا لیکن اب جو ہے وہ اللہ کا فیصلے کا انتظار کرے کہتے ہیں میرے باقی جو دو ساتھی تھے ہلال اور مرارہ حلال ابن عمیا اور مرارہ ابن ربیع وہ بھی حاضر خدمت ہوئے دونوں چونکہ مسلمان تھے اور حضور کے صحابہ میں سے دونوں نے سچ سچ بتا دیا گیا سے بھی غلطی کی آپ نے فرمایا کہ پچاس دن تک کوئی ان تینوں لوگوں سے کلام نہیں کرے گا مدینہ میں سوشل بائی کارڈ نے پچاس دن تک کوئی شخص ان سے گفتگو نہیں کرے گا کہتے ہیں کہ جیسے ہی حضور کی یہ بات حضور نے فرمائی تو پورا مدینہ ہم سے ایسا بےگانہ ہو گیا کہ جیسے کوئی ہمیں پہچانتا ہی نہیں سب وہ تھے کب کہ کہتے ہیں کہ میں اتنا ہم روتے تھے اور اتنی ہم دعائیں کرتے تھے اور کہتے ہیں مجھے ایک چیز کا اندیشہ اور مجھے یہ اندیشہ تھا کہ اگر ان دنوں کے اندر میری موت واقع ہو گئی تو حضور میرا جنازہ نہیں پڑھیں گے اس خوف سے مجھے اور بھی زیادہ یہ خیال آتا تھا کہ اللہ کیا ہمارے بارے میں فیصلہ ہوگا تو پچاس دن ایسے گزرے کہتے ہیں گھروں کے اندر بیویاں تک کلام نہیں کرتی تھی ان کی کیونکہ وہ تو مسلمان عورتیں تھیں ان کو پتہ تھا حضور کا حکم ان سے بات نہ کی جائے کہتے ہیں ہم کسی کو سلام کریں کوئی ہمیں جواب نہیں دیتا تھا اور بس ہمارے ساتھ مکمل اتنے میں کہتے ہیں کہ جب پچاس دن پورے ہوئے تو آسمان سے یہ آئے تھے نازر ہوئی والد فلاحت اللہ خلف والی تو کہتے ہیں کہ جس صحابی کو حضور نے یہ بتایا تھا تو اس نے بجائے تھے کہ ہمیں ڈھونڈ کر خبر تھے تو انہوں نے سوچا کہ جلد از جلد یہ خبر ان کو پہنچائی جائے خوش ہوں تو وہ جبل سلا جو پہاڑ ہے اس کے اوپر کھڑے ہو اور جا کر ادھر سے آواز پورے مکہ میں جاتی تھی زور دار آواز لگائے کہ یا کا ابن مالک اب شیر کہ اے کا ابن مالک تجھے بشارت ہو آسمانوں سے تیری معافی اتری تو فرماتے ہیں کہ جیسے ہی مجھے یہ خبر ملی تو میں نے میسج لے کے اندر گر گیا اور حضور نے اعلان فرما دیا کہ ان کی تعبال نے نے قبول کر لی ان تینوں کی توبالہ نے قبول کر لی تو کہتے ہیں کہ بس پھر میری طرف صحابہ دوڑ پڑے پچاس دن سے جو مجھ سے بےگانے تھے مجھے مبارکباد دینے کے لیے میری طرف بھاگ کر کرائے تو کہتے ہیں جو شخص میرے پاس سب سے پہلے پہنچا تو میں نے بشارت ہے کچھ نہیں تھا تو میں نے اپنا کرتا اتار کر ان کو دے دیا تو کہتے ہیں کہ پھر میں نے سوچا کہ میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوں جا کر ان کو بتاؤں اب تو بارگاہ میں حاضری کی اجازت ہے تو کہتے ہیں حضور مسجد میں تشریف فرماتے اور کہتے ہیں کہ میں گیا تو مجھے دور سے میں دیکھتے ہی تلحہ اللہ جو اچھا سے کہتے ہیں کہ وہ ایک دم اٹھ کر آئے اور بڑا پرجوش مان کا تو کعب کہتے ہیں کہ میں ساری زندگی خدا کی قسم طلحہ کا احسان نہیں بھول سکتا کہ اس کے بعد مجھے جو سب سے زیادہ حضور کی مجلس کے اندر جو انہوں نے جس طریقے سے میرا خیر مقدم کیا اور کہا کہ جب میں حضور کے پاس حاضر ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک چودھری کے چاند کی طرح خوشی سے چمک رہا تھا کہ اس ان کی معافی اتری آسمان سے اور تاکہ مجھے دیکھتے ہی کہا کہ اب شر بخیر مر کا مند کا امک کہ اے تجھے بہت مبارک ہو وہ دن تیری ماں نے جب سے تجھے پیدا کیا ہے اس سے زیادہ مبارک دن تیری زندگی میں کوئی اور نہیں آیا یہ تیری زندگی کا سب سے مبارک دن ہے کہ آسمانوں سے اللہ جل شع نے تیری کی کو قبول فرما لیا اور کہتے ہیں میں نے کہا بے شک کہ میں سمجھتا تھا آج تک کہ میری زندگی کا سب سے بہتر دن وہ ہے جس دن مجھے اللہ پاک نے اسلام کی نعمت سے نوازا اسلام کی دولت ادا فرمائی لیکن یہ دن اس سے بھی زیادہ بہتر تھا کہ اس دن اللہ جل کی بارگاہ کے اندر میری توبہ قبول ہوئی اور ان ایسے ان کے ایمان اور اخلاص کی اللہ جل شاہ نے سرد عطا فرمائی لقد تاب اللہ والانصار اللہ نبیجرین في ساعه العسره من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تابع عليهم انه بهم رؤوف الرحيم وعلى الثلاثه الذين خلفوا اور وہ تین لوگ جو رہ گئے تھے حتى اذا طاقت عليهم الارض بما رحبت جب زمین اپنی تمام تر گسحتوں کے باوجود ان کے اوپر تنگ ہو گئی اللہ علیہ اور وہ سمجھ گئے کہ اب ان کے پاس اللہ کے علاوہ کوئی اور ٹھکانا نہیں ہے جو ہمارے ہاں ختم خواہش گان کے اندر ایک لفظ چھوڑا جاتا ہے لا منجع ولا منجع من اللہ مل جلج امین اللہ اللہ یہ یہاں قرآن کے اندر ہے اللہ مل جمین اللہ اللہ علیہ رحیم <تصفيق> اللہ پاک نے کہا کہ اللہ کی توبہ قبول کیا کیونکہ اللہ جل شاہ توبہ کو انتہائی درجے کے اندر قبول فرمانے والے تو کہتے ہیں جب میں یہ ہوا تو میں نے اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ کیب فرماتے ہیں کیا رسول اللہ میں اس خوشی کے اندر کہ اللہ پاک نے ہماری توبہ قبول کی ہے اپنا کل مال اللہ کے رستے کے اندر خرچ کرنا چاہتا ہوں کل مال صدقہ کا خیرات کرنا چاہتا تو آپ صلی صل... اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارا نہ خرچ کرو تمہیں مشکل ہوگی کچھ رکھو اپنے لیے تو میں نے کہا ٹھیک ہے پھر جو خیبر کے اندر حصہ ملا تھا میں اس کو میں نے وہ رکھ لیا اور خیبر کی غنیمت میں جو مجھے حصہ ملا تھا اس کے علاوہ میرے پاس مدینہ میں اور جہاں پر بھی جو مال دولت جائیداد تھی میں نے ساری کی ساری اللہ کے رستے کے اندر خرچ کر دی تو یہ غزب تبوک تھی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی ہوئی ذلقاد نو ہجری کے اندر حج آ چکا تھا اور ظاہر بات ہے کہ فتح مکہ ہو چکا تھا آٹھ کے اندر اور فتح مکہ کے بعد حج جو ہے وہ نو کو جو پہلا حج آیا ہے فتح مکہ کے بعد اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں تشریف لے کر گئے آپ نے اس سے اگلے سال حج فرمایا دس ذلحجہ والا جس کو حجت البدا کہتے ہیں جو رخصتی والا حج کیونکہ دیکھیں کہ دس ہجری کا اور اس سال کا آخری مہینہ ہوتا ہے اس کے بعد کیا آتا ہے محرم پھر سفر پھر ربیع الاول تو گیارہ ہجری کے ربی البل میں آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا اور دس یعنی 10 ہجری کے ذی الحجہ کے اندر آپ نے اپنا حجت البدا آخری حج فرمایا تو نو ہجری کا جو حج ہے وہ آپ نے سعیدنا ابکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر حج بنا کر بھیجے یہ حج حضرت البکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی سربراہی کے اندر ہوا سو آدمی مدینہ منورہ سے عبقر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیس اونٹ قربانی کے لیے ساتھ لے, لے کر گئے اور اس میں آپ نے حضرت البکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ اعلانات تھے جو دے کر بھیجا تھا کہ آپ جائیں اور یہ اعلان حج کے موقع کے اوپر کریں اور اس میں پھر کچھ اضافہ تھا اعلان میں تو سیدہ علی کرم اللہ بج جو پیچھے تھے ان کو آپ نے اپنی اونٹنی دے کر بھیجا تھا کہ جاؤ اور بکر صدیق کو جا کر یہ بھی بتاؤ تو جب حد علی کرم اللہ بج جب پیچھے سے گئے اونٹ حضور کی اونٹنی لے کر تو دیکھیں صحابہ کی عجیب تربیت تھی حد علی کو دیکھا بکر نے آتے ہوئے حج کے اندر حدر امیر حج تھے اور اونٹنی حضور کی تھی ان کے پاس سب سے پہلا سوال جو ادب بکر نے کیا ادب علی سے کہ علی امیر بنا کر بھیجے گئے ہو یا معمور بنا کر مطلب یہ کہ اگر حضور نے کمانڈ چینج کر دی تبدیل کر دی ہے تو عین حج کے دوران بھی صحابہ کو اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ بس حضور نے اگر امیر بنا کر بھیجا ہے تو تاکہ وہ اپنی عمارت کی ذمہ داری سنبھالے علی نے فوراً کہا کہ نہیں مامور بنا کر بھیجا امیر آپ یہ احکامات ہیں جو حضور نے فرمایا کہ اس وقت پر اس کا اعلان کر اور اس سے بھی زیادہ تو پھر اگر اب اگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے عمر میں چھوٹے تھے اس سے بھی زیادہ مثال سے جو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر اسامہ تیار کی اسامہ ابن زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ کی عمر اس وقت سترہ اٹھارہ سال سے زیادہ نہیں سترہ سال کے ایک نوخیز نوجوان کو آپ نے امیر مقرر کیا لشکر پہ ابو بکر و عمر رضی اللہ جیسے حضرات شیخین اس لشکر کے اندر آپ نے بطور سپاہی شامل فرمائے یہ صحابہ کی تربیت تھی کہ یہ ہمارے یہاں تو یہ سینیارٹی وغیرہ کتنا بڑا مسئلہ ہوتا ہے. ہمارے یہاں تو کہتے ہیں کہ جی وہ اگر ایک درجہ بھی چند دن پیچھے والا جونیئر آدمی بھی اگر آپ سے سینئر ہو گیا تو اخلاقی طور پر گویا کہ آپ خدمات کے قابل نہیں ہے یا نہ سمجھیں اپنے آپ کو ہم کہتے ہیں سپر سیڈ ہو گیا یہ ہو گیا مسلمانوں کے یہاں تو اصل اسلامی تصورات کے اندر تو یہ چیزیں نہیں تھی اس میں تو یہ ہے کہ آپ جو امیر المومنین ہے جو مسلمانوں کا قائد ہے وہ سپاہی کو چاہے تو ایک دن میں جرنیل بنا دے جرنیل کو سپاہی بنا دے خالد ولید رضی اللہ و تعالیٰ جیسے بندے کو ادبر فاروق نے کیسے معزول فرما کر ایک عام سپاہی کی طرح انہوں نے اپنی خدمات انجام دی اور یہ بھی نہیں کہ کوئی بھاری دل کے ساتھ یا اوپرے دل کے ساتھ بالکل چونکہ اخلاص اس قدر زیادہ اور سارا کچھ خالص تنگ اللہ جلو کے لیے صرف اللہ کے لیے اس لیے اس کے اندر یہ جو عہدے اور منصب ہوتے ہیں یہ اصل نہیں ہوتے یہ تو ایک انتظامی تقسیم ہو سکتی ہے اور آرضی بھی ہو سکتی ہے کہ انتظامی طور پر چیزوں کو تقسیم کیا گیا لیکن در حقیقت اوپر جو حکم ہے اور جو جو خصوصاً دور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یا بعد میں صحابہ جب اس چیزوں کو دیکھ رہے تھے اس کو فوقیت دی گئی لڑنے والا اس جہاد کے اندر اسلامی رشک میں خال ستن اللہ جانو کے لیے لڑ رہا ہوتا ہے اس کو اس سے غرض نہیں ہوتی کہ میں کس حیثیت کے ساتھ لڑ رہا ہوں میں امیر کی حیثیت سے لڑ رہا ہوں میں کسی کمانڈر کی حیثیت سے لڑ رہا ہوں یا میں کسی سپاہی کی حیثیت سے لڑ رہا ہوں جنت اس کے سامنے ہوتی ہے شہادت اس کو مطلوب